اللہ العظیم تصوف اور سلوک کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دل میں اللہ جل شانحوں کی ایک خاص قسم کی محبت پیدا کرنا ہے. اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا طرز اور طریقہ بالکل بدل جاتا ہے وہ سارے کام جو اس کو پہلے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو اس کے لیے بظاہر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے وہ چھوڑنی آسان ہو جاتی ہیں جس کو اپنانا مشکل ہوتا ہے اس کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے انسان اپنی طبیعت اور اپنی نفس کی اور اپنی خواہشات کی اسیری سے نکل کر حقیقی معنوں میں اللہ جل شانح کی اطاعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ سب سے مضبوط مستحکم اور مختصر رستہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کہ انسان اللہ جل شاہوں کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے محبت دو قسم کی ہوتی ایک کو عقلی محبت کہا گیا عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقلاً فکر نظریتا نظریے کے اعتبار سے اللہ جل ش کے تعلق کو تمام تعلقات پر فائق سمجھتے ہیں یہ ہر مسلمان کی کیفیت ہے کہ وہ سمجھتا ہے زبان سے کہتا ہے اور عقلاً اس کو تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ جلیہ شاہوں کا تعلق تمام تعلقات پر فوقیت رکھتا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اللہ بڑا ہے یا اس کی کسی اور محبوب ترین رشتے کا نام لے تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ بڑھا ہے کسی سے پوچھا اللہ بڑھا ہے تمہاری ماں بڑھی ہے تو کہے گا اللہ بڑھا اللہ بڑا ہے تمہاری اولاد بڑھی ہے تو کہ اللہ بڑھا ہے یا اللہ بڑھا ہے اور تمہارا مال بڑا ہے تو کہے گا اللہ بڑھا ہے یہ اس کو عقلی تفوق کہتے ہیں عقلن انسان اس بات کو مانتا ہے ایک چیز ہے جو انسان کے اوپر تبان اس پر آ جانا طبعا آنے میں اور عقلاً آنے کے اندر بڑا فرق ہے عقلاً ہر مسلمان ما. کوئی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ سے بڑی کسی اور چیز کو مانتا ہو کیسے مسلمان ہو سکتا جو یہ کہے کہ نہیں دنیا میں اللہ سے بڑا بھی کچھ اور ہے ظاہر بات ہے اسلام سے باہر نکل جائے گا اللہ اکبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور ایک یہ ہے کہ اس بات کو انسان عقل کی بجائے اس کا مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کا نفس اور اس کا باطن اس بات کو مان لے اس کا عملی نمونہ یا اس کا اس کی عملی آزمائش یا اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ جلشان ہو کی بات اللہ تعالیٰ کا حکم یا دین کا کوئی تقاضا وہ انسان کے کسی نفسانی جسمانی تقاضے یا کسی خواہش یا کسی انسان کے اندر کی کسی طبعی تقاضے سے ٹکرا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جن لوگوں نے اللہ کی رستے میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جن کے ہم واقعات سنتے ہیں تو آج بھی ہمارا اس سے جو ہے وہ ایمان اور جذبہ بنتا ہے ان حضرات کو اصل میں یہی کیفیت حاصل ہوئی ہوتی جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے انسان کو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں یعنی اس کی پھر دنیا کے اندر کوئی لہ تو لال والی یا بہانے بازی والی یا تاخیر کرنے والی یہ طبیعت نہیں ہوتی شیخ الاسلام حضر مفتی محمد عقی عثمانی سعدہ گاطم نے کہا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھ سے کیا پوچھنے لگا کہ انشورنس کمپنی کے اندر جاب جائز ہے یا ناجائز تو میں نے کہا کہ ناجائز ہے لیکن جب تک تمہیں دوسری جاب نہیں ملتی تو اس وقت تک تم اس کو کہتا ہے جی میں نے آپ سے یعنی یہ مشورہ نہیں مانگا کہ میں کیا کروں گا اور میرا کیا بنے گا مجھے آپ صرف اللہ کا یہ حکم بتائیں کہ یہ نوکری کرنا حلال ہے یا حرام ہے تو کہتا ہے میں نے کہا جی ہے تو حرام لیکن اب میں اس کے لیے چاہ رہا تھا کوئی جو اس کو رستہ نکل سکتا ہے اس کے لیے تو کہتے نہیں یہ اگلی بات اور نہیں سنتا تھا کہتے بس مجھے یہ بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو کہتے میں نے کہا سیدھی سی بات ہے جو تیسری دفعہ سے پوچھا تو میں نے کہا حرام ہے کہتا بس پہ قصہ خطا پھر یہ نہیں ہے کہ جی کب تک جب تک کوئی اور ملے مجھے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے کہتے جاتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اس نے ضرور میرے گزران کے لیے کوئی حلال رستہ بھی رکھا ہوا ہوگا جب یہ حرام ہے طے ہو گیا کہ حرام ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد حرام رسک کے حوالے کر دیا اس نے ضرور میرے لیے کوئی حلال شکل بھی رکھی ہوگی کوئی حلال روزی بھی میری ہوگی جب مجھے پیدا کیا دنیا میں میرے لیے کوئی حلال روزی بھی پیدا کی ہوگی تو میں کیوں اس اپنے اس حلال کی تلاش کی بجائے وقتی طور پر ہی صحیح تو میں کیوں اس کے اندر تو مولانا نے لکھا ہے کہ مجھے بڑا اس کی اس ایمانی کیفیت کے اوپر حالانکہ کہتے ہیں اس کی ظاہری شکل کسی بہت ہی دینداری والی جو ہمارے ہاں جو, جو گیٹ اپ کہتے ہیں وہ اس سے پتہ چلتا تھا اس کے کہ وہ کوئی بہت ہی دیندار بنتا عام نوجوانوں کی جیسی شکل ہوتی ہے ویسے ہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ کسی کو اللہ جلِّ شاہوں کا ایک ایسا خاص تعلق نصیب ہو جائے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا اللہ جان نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں کی ہیں قرآن پاک میں اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کا ایک خاص قسم کا یقین نصیب ہو اس کا تعلق ایک خاص قسم کے یقین کے ساتھ ہے اور وہ جس کو مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں پھر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے اس اچھا معاملہ ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ جل شاہ کے معاملے کے اندر بس کسی اندیشوں اور فکروں کا شکار رہتا ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے ایک آدمی کبھی یہ کہہ دے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اللہ جل شان پھر اس کو نہیں کرتے کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ ان ضرور ہوگا پورے دل کے تیوقن کے ساتھ کہتا ہے اللہ اس کر دیتے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص قسم کا تعلق یہ تعلق چودہ سو سال سے مشائق نظام کا اور علماء کا یہ تجربہ ہے اور ان کا مشاہدہ ہے پرانی آیات اور احادیث تو اس پر دلالت کر ہی رہی ہے کہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے بڑا تیز رفتار پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی باقاعدگی کے ساتھ ذکر کرے اور پابندی کے ساتھ کرے اور جو ذکر کا مقصود ہے وہ اس کو ملے ذکر کا مقصود کیا ہے دیکھیں ذکر کیوں کیا جاتا ہے ایک تو مسنون اذکار ہے وہ تو ویسے ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا اور یہ جو تصوف اور سلوک والا ذکر ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کی یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کنسنٹریشن جس کو کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا نام لے تو اس وقت اس کے یہ صرف اسم نہ ہو اس میں نہ ہو جس کی زبان پر آیا ہر دفعہ نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اللہ جل شعروں کی عظمت اللہ تعالیٰ کا تقدس اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ اپنی پوری ذات و صفات کے ساتھ اس کے قلب کے اوپر جل بگر ہو جائے ہر دفعہ نام لیتے اس لیے جو جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ جب کبھی بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر بال کو رونگٹا کہتے ہیں ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کی جلد نرم پڑ جاتی ہے ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں یہ ساری قرآن نے صفات بیان کی ہیں اہل ایمان کی کہ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یہ کیفیت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ اسی ذکر کے رستے ساز اس کے لیے کوئی اور کوئی ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی بازاری دوائی تو ہے نہیں کہ بندہ کہے کوئی کوئی لے رہے تو یہ پیدا ہو جائے گی یا کوئی کیپسول لے رہے تو پیدا ہو جائے گی اس کے تو اپنا یہی طریقہ کہ ذکر اللہ جلشانہ کا ایسے طریقے کے ساتھ کیا جائے ایسے اہتمام کے ساتھ کیا جائے اور سیکھ کر کیا جائے اور پھر ہر دفعہ مشائق جو ذکر سکھلاتے ہیں اس کے اندر وہ اس کے ساتھ تصور بھی سکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ تصور کرنا ہے یہ تصور کرنا ہے یہ تصور کرنا تو یہ کرتے کرتے کرتے کرتے انسان کو اس کی وہ کیفیت بن جاتی ہے اس میں اس کو دو تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اس کو سب سے پہلے اخلاص چاہیے کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے کوئی مقصد نہیں ہے بعض لوگ اللہ تک پہنچنے کی وجہ بزرگ بننا چاہتے ہیں تو بزرگ بننا تو کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ وجہ سے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے دوسرا یہ کہ اس کے اندر استقامت چاہیے ہوتی پابندی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا اس میں ایک دن کا ناغہ بھی انسان کو واپس وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا تھا تیسرا اس کے اندر کسی کی رہنمائی چاہیے ہوتی تین چیزیں اس کی بنیادی شرائط کہ اخلاص ہو پھر استقامت ہو اور تیسرا یہ کہ رہنمائی ہو کسی کی کیونکہ اس کے اندر بعض اوقات چونکہ انسان ہے اسے بعض اوقات کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو انسان کے حق میں خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں ذکر کرنے والوں کو کچھ چیزیں پیش آتی ہیں بسا اوقات مختلف خیالات آتے ہیں مختلف تصورات آتے ہیں کوئی روشنیاں دیکھ رہا ہے کوئی کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے اور جو جتنی جس کی کنسنٹریشن جتنی جلدی مرتکز ہوتی ہے یعنی کیا کہتے ہیں مرتکز ہونے کا ہاں یعنی جتنی جلدی کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے اتنی جلدی ان کو کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جن کی کنسنٹریشن مرتکز نہیں ہوتی توجہ جن کی ایک نقطے کے اوپر جلدی جمع نہیں ہوتی ان لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں چلتا ذکر کا اس لیے کہ اس کا تعلق یہ سارا کھیل توجہ کا ہے توجہ کے ساتھ اسی لیے اس میں کچھ عمر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے ایک ہی ذکر اگر ایک چالیس سال کا بندہ کر رہا ہے اور وہی ذکر اگر آپ ایک سولہ سال کے بچے کو دے دیں تو دونوں کی کیفیات کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا اس لیے مشایخ کا کام یہی ہوتا ہے وہ بندہ دیکھتے ہیں اس کی عمر دیکھتے ہیں اس کا مزاج دیکھتے ہیں اس کی طبیعت دیکھتے ہیں اس کا زبط اس کا حوصلہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے ذکر تجویز کرتے ہیں کہ یہ اب یہ کتنا ذکر ایسا ہوگا جو اس کے لیے وہ فیس اس ڈوز کو کم کر دیں تو اثر نہیں نکلے گا زیادہ کر دیں تو ریئیکشن ہو جائے گا بالکل اس کی مثال دنیاوی دوائیوں کی طرح ہوتی ہے اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک بندے کو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب ایک بندہ جائے خود بھی بیمار ہے اور اس کا بچہ بھی بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کے بچے کو کوئی اور دوائی لکھ کے دے رہا ہے اس کو کوئی اور لکھ کے دے رہا ہے تو یہ کہیے کہ آپ نے الگ الگ ایک ہی نسخہ دونوں کو لکھ کر دیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک نسخہ نہیں لکھے کیونکہ بچے کی دوائی اس بڑے کو دے گا تو اس پر اثر نہیں کرے گی اور بڑے کی دوائی اس بچے کو دے گا تو اس کا تو کام ہی تباہ ہو جائے گا تو جیسے جسم کی علاج میں دوا کا ایک خاص خاص مقدار بھی ہوتی ہے دوا کا انتخاب بھی ہوتا ہے ایک ہی مرض کے اندر ڈاکٹرز مختلف لوگوں کے لیے مختلف دوائیں تجویز کرتے ہیں دیکھیں نا کسی کو کسی کمپنی کے اینٹی بائیوٹک کہیں گے کہ آپ فلانی اینٹی بائیوٹک لے لیں کسی کہیں گے آپ فلانی بعض لوگ ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں کہ مجھ پر آگمنٹرین نے اثر نہیں کیا تو کہتے ٹھیک ہے آپ پھر فلانی لیں اگر آپ پر یہ اثر نہیں کر بالکل اسی طرح کا معاملہ روحانی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ بھی روحانی مرض ہی ہے تو روحانی جسمانی مرض ہے وہ روحانی مرض ہے اس میں دو تین چیزیں اس سے اور بھی بڑی ملتی جلتی ہیں دیکھیں آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنی بیماری کی علامات بتاتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جا کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ ہیں اور اسے کہ ڈھونڈو بیماری کدھر ہے میرے اندر تو کیا کرے گا بیچارہ ایسے ہی یہ جو روحانی علاج ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنی بیماری بتانی پڑتی ہے اور اس کو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کے لفظ اس استعمال کیا اطلاع انہوں نے تو دو لفظوں میں سارا معاملہ بند کر دیا اصلاح کا انہوں نے کہا کہ اطلاع ہے اور اتباع ہے اطلاع ہے اور اتباع کیا اطلاع کا مطلب کیا کہ آپ اپنے مسائل بتائیں گے اور اتباع کا مطلب کیا کہ پھر جو علاج تجویز ہوگا اس کو آپ کریں گے یعنی کہ سن لیا اور چھوڑ دیا اس میں بھی اس کی مماثلت ہے دنیاوی اس سے کہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ مجھے گلے میں درد ہو رہا ہے مجھے انفیکشن محسوس ہو رہا ہے یا چلے آپ کو انفیکشن کا لفظ نہیں بھی آتا آپ بالکل کوئی دیہاتی آدمی ہو تو بھی وہ بتاتا ہے مجھے گلے میں درد ہے ڈاکٹر کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا اس کو کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے وہ اس کا گلا دیکھتا ہے تو اس کو انفیکشن نظر آ جاتا ہے دعا دیجیے کوئی اور بندہ کچھ بتاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے سر میں درد رہتا ہے تو ڈاکٹر اس کی آنکھیں ٹیسٹ کرواتا ہے بعض اوقات کیونکہ آنکھیں کمزور ہونے سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو اس طرح علامات کے ذریعے سے بیماری کو پہچانا جاتا ہے ایسے ہی ہماری جو اصلاحی اور روحانی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی علامات بیان کی جاتی ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے اسی کے اسی سے ملتا یعنی اسی کے حساب سے اس کا علاج تجویز ہوتا ہے اور اس علاج پر جو بندہ مداومت یعنی پابندی استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پابندی کے ساتھ کرتا ہے وہ اس سے نکل آتا ہے اور اس کو اللہ شانہ اس کا اس معاملے میں اس سے علاج اس کا ہو جاتا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پر مشائف کے بعض حضرات کی رائے یہ ہے یہ خود ایک اشتہادی فن ہے تصوف اور سلوک کا جو فن ہے یہ خود ایک اشتہادی چیز ہے اشتہادی کا مطلب کیا کہ اس کے اندر مشائق نے اپنے تجربات کئے اور ان تجربات کے اپنے اپنے نتائج ہیں مثلا یہ کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ایک ایک نفسانی مسئلے کا الگ الگ علاج ہوگا کرنا چاہیے مثلا کسی کے اندر حب مال ہے یا حب جا ہے یا تکبر ہے یا غرور ہے یا اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ ایک ایک چیز کا باقاعدہ علاج ہوگا بعض حضرات کی رائے حضرت عام رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا وہ ایک چیز لیتے تھے پہلے اور بسر کسی نے کہا کہ میرے اندر حسد ہے میں حسد مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے اپنے لوگوں سے کوئی مجھ سے آگے نکل جائے تو مجھے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اور صرف تکلیف ہونے کو تو حسد نہیں کہہ سکتے لیکن بلکہ اس بندے کے بارے میں کچھ منفی جذبات کا پیدا ہونا وہ بھی. ایک تو یہ کہ بندے کو اپنی شکست پر افسوس ہونا کسی معاملے کے اندر یہ پیچھے رہ جانے پر افسوس ہو رہا اس کو تو حسد نہیں کہتے حسد اس کو کہتے ہیں کہ جس آگے نکل جانے والے کے بارے میں دل کے اندر منفی جذبات کا پیدا ہو رہا. اس کی پھر مختلف درجات ہیں تو وہ اس حسد کو سب سے پہلے مطلب ایک بندہ پہلے اپنے سارے مسائل بیان کرتا تھا تو وہ اس میں سے سب سے جو اہم سمجھتے تھے جس کو جس کا امیڈیٹ علاج ہونا چاہیے وہ اس کا علاج تجویز کرتے تھے اس دوران وہ اس سے کوئی اور بات نہیں سنتے تھے اگر وہ کہے کہ جی یہ مسئلہ بھی ہے تو اکثر ایک ڈانٹ کا خط اس کو لکھتے تھے کہ ابھی فی الحال تمہارا ایک بات کا علاج ہو رہا ہے اس کو اپنے اقتدام تک پہنچنے دو پھر دوسری چیز کا ذکر کرنا ایک طریقہ یہ ہے مشائق کا رہا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ کہ ذکر کی کثرت سے کثرت ذکر کے ذریعے سے اخلاق رزیلہ کو من ہائیس مجموع مجموعی طور پر اس کو مغلوب کر دیا جائے کمزور کر دیا جائے انسان کے اندر جو اخلاق رزیلہ جتنے بھی ہیں چاہے دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں پچیس ہیں ان سب کو ذکر اتنا زیادہ کیا جائے کہ وہ, وہ جو اخلاق رزیلہ کی جو نفسانیت کی جو, کی جو اٹھان ہے وہی وہ مغلوب ہو جائے ایک طریقہ بعض حضرات کا یہ ہوتا ہے وہ ایک ایک چیز کا علاج نہیں کرتے وہ ذکر کراتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کراتے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو اتنا, کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو بڑھاتے رہتے ہیں اس کی مقدار بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں اس سے بھی انسان کے اندر یہ اخلاق جو یہ برے اخلاق جو ہیں نفسانیت جو ہے اور جو شیطانیت جو ہے یہ آہستہ آہستہ, آہستہ مغلوب ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کنٹرول میں آ جاتی ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ختم ہو جاتی ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ ختم ہو جاتی ختم تو دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہوتی انسان میں ہر وقت برائی کا پوٹینشیل موجود رہتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ کیوں نہ اصل کیا ہوتا کہ اس کو مغلوب کر کے اس کو کنٹرول میں لے آیا جاتا ہے لیکن جہاں وہ اس باغ کو کوئی بندہ بھی چھوڑ دے گا اس باغ کو چاہے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے تو اس باغ کو جہاں وہ چھوڑے گا تو وہ واپس اپنی اس پر چلا جائے گا کتنی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے مشائخ کی زندگی کسی مرلے پر جا کر کسی آزمائش کا شکار ہو جانے کی اور اس آزمائش کا شکار ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے بعض بعض اوقات کسی چیز کی پکڑ ہوتی ہے انسان سے یہ جب انسان نیکی تقوی کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا عجب پیدا ہو جاتا ہے بسا اوقات انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بڑی محتان زندگی گزار رہا ہوں لوگوں کو دیکھے لوگ کیا کر رہے ہیں اور مجھے تو میں تو بڑا یہ خیال جب آتا ہے کبھی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں انسان کا اور کسی آزمائش میں اس کو بعض اوقات ڈال دیتے ہیں اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ شیخ الدیس مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شیخ کا قصہ بیتی کے آخر کے اندر لکھا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے اور حج کے اوپر مریدوں کی بڑی جماعت ساتھ اور کہیں پہ کے اندر رکے تو وہاں ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا اور بس کوئی ان کی آزمائش اور شامت آئی بھی تھی یہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور پھر ایسے ہو گئے کہ مریدوں کو وہیں سے کہا کہ تم واپس جاؤ یا تم لوگ حج پہ جاؤ اور یہ کہا مریدوں سے کہ میری نسبت شلب ہو گئی ہے میری جو نسبت تھی اللہ تع کے ساتھ ایک خاص قسم کی وہ میں مجھے پتہ چل گیا وہ صلب ہو گئی ہے اب تم لوگ اپنے لیے شیخ ڈھونڈو میری چھٹی ہو گئی ہے مشیخت سے اور پھر وہ ان کے مرید کہتے ہیں کہ ہم جس عصا کے اوپر ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے عصا پکڑ کے خطبہ دیتے ہیں نا علماء کہ اسی عصا سے ہم نے ان کو اس عیسائی لڑکی کے خنزیر چراتے ہوئے دیکھا وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے خنزیروں کی خدمت کرو خیر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی وہ واپس آ نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے بڑا مشہور قصہ ہے اندلس کے کوئی بزرگ تھے کوئی اللہ والے کوئی نیک آدمی تھے لیکن آزمائش میں آ گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں دیتا کسی کو کہ اب آپ کی اتنی اصلاح ہو گئی ہے کہ اب آپ کے دوبارہ گمراہ ہونے کا امکان ہی ختم ہو گیا یا اب آپ کی ایسی اصلاح ہو گئی ہے کہ بس اب جو ہے نا وہ نفس اور شیطان سے ہمیشہ کے لگ پیچھے ایسا نہیں ہوتا بس ایک روحانیت اتنی طاقتور کرنے کی ایک مشق ہوتی ہے روحانیت کو اتنا مضبوط کر دیا جائے اتنا اس کو اس کو بڑھا دیا جائے کہ وہ غالب آ جائے نفسانیت پر اور شیطانیت پر اور انسان کے خواہشات پر اور اس کی شہوات پر اس پر وہ غالب ہے یہ مقصود ہے اس سارے ذکر اثرار کے اس پورے نظام سے اور اس کے بغیر کوئی بھی دین کا کام کسی بھی لائن کا اس صلاحیت کے بغیر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ایک آدمی اپنے نفس کے چنگل سے ہی نہیں بچ سکا تو وہ دین کا جو بھی کام کرے گا نا تو اس کام میں بھی نفسانیت آ جائے گی اور جب نفسانیت کسی بھی کام میں آئے گی اس کام کا بیڑا غرق کر دے گی ایک آدمی کسی دینی کام کے اندر گیا ہے لیکن وہاں اس کو کیسے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا کیسے وہ اپنے جذبات کا اور اپنے اندر کسی قسم کا بھی حب جاہ نہ آئے شہرت نہ آئے اخلاص نہ خراب ہو اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے سلے کی تمنا یا ستائش کی پرواہ نہ ہو یہ کیسے آئے گا اس کو مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکات ہم نے لکھا ہے کہ جب ہم ختم نبوت کے لیے کام کر رہے تھے دیکھیں ختم نبوت کی جب تحریک چلی تھی پاکستان میں تو کتنی مقدس تحریک تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع تھا اسے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی حضور کی نبوت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے تو فرمایا کہ پورے ملک میں تحریک اپنے عروج پر جب پہنچ گئی یعنی یہ اتنی اتنی بڑی تعداد میں اس تحریک نے لوگوں کو سڑکوں پر نکال لیا تھا کہ ایک سیکولر حکمران قادیانیوں کے کافر ہونے کا فیصلہ کرنے پر مجبور گیا یعنی جس کے ایجنڈے پر ہی نہیں تھی یہ چیزیں وہ ان کے منشور میں نہیں تھی لیکن لوگ اتنا اتنی قربانیاں لوگوں نے دی تھیں اس تحریک کے لیے ہم نے دیکھی تو نہیں ہمارے تو اس سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم نے اس کے قصے اور اس کی تاریخ اور اس کے واقعات سنے علماء سے سنے بھی ہیں پڑھے بھی ہیں سیونٹیز کے ابتدا کے اندر اور سکسٹیز کے آخر کے اندر یہ سارا زمانہ تقریباً اس تحریک کا دور ہے تو جب تحریک اپنے عروج پر تھی تو اس تحریک کی قیادت اس زمانے میں جو عالمی مجلس تحفظ ختم میں نبوت تھی جماعت اس کی جو قیادت کر رہے تھے وہ مولانا محمد یوسف بن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارلیمنٹ سے باہر کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر اس زمانے میں مفتی محمود صاحب تھے وہ اس کی چیزوں کو پارلیمنٹ میں جو کام چل رہا تھا اور حضرات بھی تھے مولانا شاہ امداد الورانی بھی تھے پروفیسر غفور صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے لیکن قیادت ان کے ہاتھ میں تھی اس وقت تو تو تقریب عثمانی صاحب کی جوانی کا واقعہ زمانہ کہتے ہیں ہم اسی تحریک کے ختم نبوت کے سلسلے میں کوئٹہ گئے ہوئے تھے تو کوئٹہ کے اندر کہا کہ ہم چونکہ بہت بڑے بڑے پروگرام ہو رہے تھے پورے ملک میں تو ہمارے پروگراموں کی جو خبریں تھیں وہ اخبارات کی جلی سرخیوں کے اندر آ رہی تھی لیڈ جس کو کہتے ہیں لیڈ سٹوری اخبار کی تو وہ یہی ہوتی تھی مولا بنوری بی کے بیانات ہوتے تھے چونکہ وہ تحریکی قائد کر مذہب بنوری کے ساتھ کوئٹہ گئے تھے تو کہا کہ صبح اخبارات آئے حضرت نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے اذکار وظائف وغیرہ اشراف تک کرتے رہے تو میں نے اخبارات اٹھائے پورے میزبانوں نے اخباروں کا پلندہ لا کر دیا اس میں سارے اخبار تھے اس شہر کے تو میں جس اخبار کو اٹھاؤں تو اس پہ لیڈ جو تھی وہ حضرت کا ہی بیان ہے جس کو اٹھاؤں تو بیان ہے جس کو اٹھاؤں تو بیان ہے. تو کہا میں پورے اخبارات بڑی خوشی کے ساتھ حضرت کے پاس لے کر گیا میں کہا حضرت بڑی کوریج دی ہے میڈیا نے آپ کے بیانات کو جہاں بھی آپ نے جو بات کہی ایک قادیانیت کے حوالے سے چونکہ بہت بڑے بڑے جلسے تھے اور بڑے بڑے جلوس تھے تو وہ اخباروں کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں تو کہا میں نے پلندہ حضرت کے سامنے پلندہ رکھا تو حضرت نے یوں ہاتھ منھ دوسری طرف کر کے ہاتھ سے اس کو اس طرح کیا اور مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ان چیزوں سے ہی اخلاص خراب ہوتا ہے ان چیزوں کی, کی توجہ جاتی ہے کہ اچھا یہ تو پڑی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اسی سے اخلاص خراب ہوتا ہے اور اسی سے دینی تحریکات کی روح نکل جاتی مولانا کہتے ہیں کہ اس وقت تک دینی کافر نہیں ہوئے تھے تحریک چل رہی تھی قربانیاں دی جا رہی تھی جیلیں بھری جا رہی تھی لاٹھیاں کھائی جا رہی تھیں لوگ لیکن کہتے ہیں اس دن میرے دل کے اندر یہ آیا جذبہ دل میں یعنی یہ شدت سے پیدا ہوا یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی ان میں سوچتا تھا جس کی قیادت ایسے مخلص لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہو جو کہ اپنے اخلاص کی اتنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اس تحریک کو اللہ ناکام نہیں کرے تو کہتے ویسے ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تو اس جذبے کے اس احسانی کیفیت اس کو کہتے ہیں احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا تو یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو کیفیت احسان کہتے ہیں وہ جبرائی علیہ السلام نے حضور کو بتایا تھا حضور سے پوچھا بھی تھا کہ مل احسان پھر آپ نے خود ہی بتایا انتا ابد اللہ کا ترا فعلم تکن ترا ہو فعن ہو یرا یہ الفاظ حدیث اس کو حدیث احسان کہتے ہیں تو احسان کیفیت کا نام اس کیفیت کے بغیر کسی بھی دینی کام کے اندر پائیداری مضبوطی اور گہرائی نہیں ہوتی سرسریت صطحیت اور اوپرا پن ہوتا ظاہراً دین ہوتا ہے باطن کے اندر انسان کے وہی مسائل ہوتے ہیں جو ایک نسبتاً بے دین آدمی کے ہوتے ہیں یعنی بسا اوقات ہمارے پاس کاموں پر صرف دین کی ایک ریپنگ ہوتی ہے کور ہوتا ہے بس نام دین کا ہوتا ہے اوپر سے شکل دین کی ہوتی ہے اندر سے حقیقی دینداری کس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی اس کے وہ پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا اپنا باطن بدلا گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دیکھیں ہم ہم بھی جس طرح ہمارے کاموں کا ایک ظاہر اور باطن ہے ہماری تحریکوں کا ہماری تنظیموں کا ہماری محنتوں کا ہماری جماعتوں کا ایسے ہی ایک فرد کا بھی ظاہر باطن ہے جس بندے کا جس فرد کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ میل نہیں کھاتا اس کے کاموں کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایک سائنسی فارمولے کی طرح کی بات ہے کہ ایک آدمی کا اپنا ذاتی ظاہر اور اس کا ذاتی باطن اس کے گو... گفتار اور کردار اس کی باتوں اور اس کے عمل کے اندر مطابقت نہیں ہے موافقت نہیں ہے تو جو وہ دینی کام کر رہا ہے اس کا ظاہر باطن کیسے ایک جیسا ہو سکے گا اس کے لیے ذکر کے ذریعے سے جو میں جو جو طبیعت بنائی جاتی ہے پابندی کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرے اور اہتمام کے ساتھ کرے وہ جو میں نے تین شرطیں بتائیں اخلاص بھی ہو استقامت بھی ہو اور اتباع بھی ہو یہ تینوں چیزیں اگر ہوں تو آہستہ آہستہ انسان کا یہ سفر اس کو بالآخر کیفیت احسان تک پہنچا دیتا اور یہی مقصود ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے انسان کا تزکیہ ہو جائے اور کیفیت احسان اس کو حاصل ہو جائے اللہ مجورہ کو عمل کی توفیق